خطبہ نمبر دو صفین سے واپسی پر آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں بے ست پیغمبر صلی اللہ علیہ ول وسلم کے وقت لوگوں کے حالات علیہ رسول علیہ السلام کے اوصاف اور دوسرے افراد کی کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يضل من هدا ولا حسما من عادا ولا اسلام من وسطیتی میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کی کفایت و کفالت کا محتاج ہوں وہ جسے ہدایت دے دے وہ کمرہ نہیں ہو سکتا ہے اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے فَإنَّهُ افلاہن إِلَّا اخلاص موت کدم مساس مسبا ابدما اب قوان اس ہنت کا پلّا ہر باوزن شے سے گناتا رہے اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا انحمت المان وفات الحسن و مرذات الرحن و مد حمت الشیفان اشحد الحمد ان محمدًا عبده ورسوله اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مزمل ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور والأمر الصادع ازاختاً لشبہات واحتجاجاً بالبینات وتحضیراً بالآیات انہیں پروردگار نے مشہور دین ماسور نشانی روشن کتاب زیا پاش نور چمدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ شبحات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے واق المام اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے یہ بے ست اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی تھی یقین کے ستون ہل گئے تھے اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریخ ہو گئے تھے عسی الرحمن و نسر وخذل و خذلال ایمان فنہارت دعائم و تنکرت معالم سبل ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت ایمان یک نظر انداز ہو گیا تھا اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے راستے مٹ گئے تھے واقت شرکو اضاع الشيطان فسلكوا مسالك ووردوا مناهله بهم سارت اعلامه وقام لواء في فتن داستهم باخطافها اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا مت علا سنا تھام سہود وم جم و جا ہلوہ مکان اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکے میں بھیجا جو بہترین مکان تھا لیکن ہمسائے جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا آل رسول اکرم علیہ السلام ہم موضع سر و لجا امر و عيبه علم و موئل حکمت و كهوف كتب و جبال دينه بہم اقامن حلا ظهر و اذھبرت عاد طرائس یہ لوگ رازی لائی کے منزل اور امر دین کا ملجا و ماوا ہیں یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں کتابوں نے یہی پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گرا ہیں انہی کے ذریعے پرورتیکار نے دین کی پشت کی، سیدھی کی ہے اور انہی کے ذریعے اس کے جوڑ بن کے راشے کا علاج کیا ہے ایک دوسری قوم ذرا لا يقاس بآل محمد صل الله علیہ وآل من هذه الامت احد ولا يسوا بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا ان لوگوں نے فجور کا بیچ بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سنچا ہے اور نتیجے میں حراکت کو کاٹا ہے یاد رکھو عل محمد پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے ہم اساس الدین و عماد اليقین محمد ہے ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر کی وسیعت اور ان کی وراثت ہے اب جب کہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے